بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو آمان لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں جن کنچی نہر رواں بےشک اللہ کرتا ہے جو چاہے